صلاشا طارف حقوق المصفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مختلف معجزات جو قاضی اعظمال رحمتہ اللہ تلاڑے نے ذکر کیے ہیں ان کو ہم تفصیل کے ساتھ سنتے ہوئے آ رہے ہیں پچھلے درس میں ہم نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا ملائکہ کو فرشتوں کو دیکھنا اس حوالے سے کچھ باتوں کو سنا تھا آج کے سلسلے میں کچھ باتیں قاضی اعظمال کی رحمتہ اللہ تلاڑے نے جو ذکر کی ہیں وہ ہم سنیں گے کہ صحابۂ کرام علیہ الرضوان کا حضور علیہ السلاط اسلام کا جنات کو دیکھنا اور حضور علیہ السلاط اسلام کا ان کو دعوت دینا اور ان کا اسلام کا قبول کرنا سب سے پہلی روایت جو ذکر کی ہے وہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کے ذکر کی ہے کہ جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے حضور علیہ الصلاط اسلام کے ساتھ لئی لت الجین جنات والی رات کے جب حضر علیہ اسلام جنات سے ملاقات کے لیے گئے اور ان سے گفتگو کی اور ان کو جو ہے دین اسلام کے احکام بتائے تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے ان کے کلام کو سنا ان کی گفتگو کو سنا اور جنات کو باقاعدہ دیکھا لیکن یہ دیکھنا جو ہے وہ انسانی صورت کے اندر تھا تو آپ نے خود اس کو مشاباہت دی کہ زت کے مقام کے جو لوگ ہیں یا زط قبیلے کے جو لوگ ہیں ان کی طرح یہ جنات تھے یعنی زت یہ سوڈانی یا ہند کے بعض لوگ لمبے کے قد والے ایسے افراد کے جن کو دیکھا تو ان سے مشاباہت دی کہ ان کی طرح یہ جنات تھے لیلت لت الجین چھ مرتبہ تقریباً واقع ہوئی ہے ان میں سے ایک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اسی طرح حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا واقعہ ذکر کیا کہ احد کے دن جب یہ شہید کر دیے گئے تو ایک فرشتے نے جھنڈا پکڑا اور اس فرشتے نے جو صورت اختیار کی ہوئی تھی وہ حضرت سیدنا مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی اختیار کی ہوئی تھی اب یہ درمیان میں قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ فرشتوں کا ایک واقعہ لے ہے کہ وحود کے دن حضرت مسعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کے پاس جھنڈا تھا یہ شہید ہوئے تو ان کی صورت کے اندر ایک فرشتے نے آکے کے وہ جھنڈا پکڑ لیا اب حضور علیہ السلاط اسلام نے ان کو پکارا کہ تقدم یا مسعب اے مسعب آگے بڑھو تو اس فرشتے نے مڑ کر حضور علیہ السلاط اسلام سے عرض کی کہ لطبی مصعب میں مصعب نہیں ہوں حضور علیہ اسلام کو علم ہوا کہ یہ فرشتہ ہے اب یہاں پر یہ ہے کہ یہ قاضی اعظم رحمت اللہ کی طرح نہیں ذکر کیا ہے کہ اس فرشتے نے مڑ کے یہ کہا کہ میں مصعب نہیں ہوں تو حضور علیہ السلاد اسلام کو معلوم ہوا کہ یہ فرشتہ ہے جبکہ مصنف ابن نبی شیبہ کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم نے کہا کہ اقدم یا مصعب مصعب آگے بڑھو تو حضرت عبدالرحمان رضی اللہ تعالیٰ عنہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ مصعب تو شہید کر دیے گئے کہ مصعب کو شہید نہیں کر دیا گیا تو حضر اللہ السلط اسلام نے فرمایا بلا کیوں نہیں لیکن فرشتہ جو ہے وہ مصحب کی جگہ کھڑا ہے اور مصعب کا نام اس نے اختیار کیا ہوا ہے تو آپ علیہ السلاط اسلام کو علم تھا یہ جو مصعب بن عمیر نظر آ رہی ہیں حقیقت مصعب بن عمیر نہیں بلکہ فرشتے ہیں اور آپ علیہ السلاط اسلام نے جانتے ہوئے کہ اس نے جو کہ نام مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا اختیار کیا ہوا ہے اس لیے ان کے نام سے پکارا فرماتے ہیں ورا عبداللہ مسعود المسدین الجنا لنی وَسَمِعَ كَلامَهُمْ وَشَبَّهَهُمْ بِرِجَالِ الزُّثِّ وَذَكَرَ ابنُ السَّعْدِ أَنَّ مُسْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ لَمَّا قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ أَخَذَ الرَّايَةَ مَلَكٌ عَلَى صُورَتِي فَكَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لَهُ تَقَدَّمْ يَا مُسْعَبُ فَقَالَهُ المَلَكُ لَسْتُ بِمُسْعَبٍ علیم الملک اب ایک واقعہ یہاں ذکر کر رہے ہیں قاضی اعظم کی رحمۃ اللہ تلا اور یہ بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف کتابوں کے اندر موجود ہے لیکن علماء کو اس کی صحت کے اوپر کلام ہے تاکہ بکثرت علماء نے اس واقعے کے من گھڑت اور موضوع ہونے کو بیان کیا ہے کہ یہ واقعہ درست نہیں ہے لیکن بعض علماء نے ثابت کیا ہے البتہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کو موضوع قرار دیا بعض دیگر علماء نے اس کو موضوع قرار دیا وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ امیر المومنین یہ روایت کرتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بوڑھا شخص آیا کہ جس کے ہاتھ میں عصا تھا لاٹھی تھی اس نے حضر السلاط اسلام کو سلام کیا آپ علیہ اسلام نے اس کو جواب دیا اور آپ علیہ اسلام نے فرمائے تو جنات کی آواز ہے یعنی اس نے جب گفتگو کی تو آپ پہچان گئے کہ یہ آواز جن کی آواز ہے انسان کی آواز نہیں تو اس نے پھر بتایا کہ میں ابلیس کا پڑ پوتا ہوں حاما بن الحیم بن لاکس بن ابلیس اس نے اپنا یہ نصب بیان کیا اور پھر اس کے بعد اس نے بتایا کہ منو علیہ اسلام سے ملا پھرود علیہ اسلام سے ملا صالح علیہ اسلام سے ملا ابراہیم علیہ السلام سے ملا موسا علیہ اسلام سے, سے, سے ملا عیسیٰ علیہ اسلام سے ملا اس نے اپنا یہ واقعہ ذکر کیا اور حضرال علیہ اسلام سے اپنی ملاقات کا ذکر کیا آپ علیہ الصلوۃ سے سے قرآن کی کچھ سورتیں اس نے سیکھی اس واقعے کو قاضی ازمال کی رحمت اللہ علیہ ترا پر ذکر فرمارے رہے ہیں اگرچہ محدثین نے اس کی صحت کے اوپر تلام کیا اور بعض نے اس کو موضوع بھی قرار دیا ہے فرماتے ہیں وقد ذكر غير واحد من المصنفين عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ انه قال بین نحن جلوس مع النبي صلى الله علیه وسلم اذ اقبل الشيخ بيده عصا وسلم صلی اللہ عل وسلم فرد و قال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من بن بن صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدھ تھا اس کو گرایا تھا تو اس وقت ایک عورت برہنہ جس کے بال بکھرے ہوئے تھے سیاہ رنگ کی تھی وہ چینتی ہوئی نکلی تو حضرت خالد بن ورید رضی اللہ عنہ نے اس کو قتل کر دیا تھا یعنی عزا بت کو جب توڑا تو اس میں سے یہ چینتی عورت نکلی اس کو قتل کر دیا اور حضرت علیہ اسلام کو بتایا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی عزا ان کا بت تھا جن ہوگا کہ جو ان کو گمراہ کیا کرتا تھا اس کے اندر آ جایا کرتا تھا تو حضرت السلاط اسلام نے بیان کیا کہ یہ جن تھا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ خرجت شاہ رحاطنبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح بخاری شریف کی مشہور حدیث مبارکہ جو کئی مرتبہ آپ نے بھی پڑھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل رات جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک شیطان جو ہے وہ بار بار میرے در پہ ہوا پیچھے ہوا کہ کسی طریقے سے میری نماز کے اندر خلل ڈالے نماز کو توڑوائے تو اللہ تبارک و نے مجھے اس کے اوپر قدرت دی یعنی میں نے اس کو پکڑ لیا اور میرا یہ ارادہ ہوا کہ میں اس کو ستون کے ساتھ باندھوں پھر تم سارے کے سارے صبح اس کو دیکھتے بندہ ہوا اس شیطان کو دیکھتے تو شیطان بھی جن ہی ہے ٹھیک ہے وہ جنات میں سے تھا تو تم صبح اس کو دیکھتے لیکن پھر مجھے پرانے پاک میں جو حضرت سلیمان علا نبینا نلیہ السلط اسلام کی دعا ہے وہ یاد آئی کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی کہ ربی فری ملک اللہ, من انک انت یعنی اے اللہ میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی سلطنت ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بات کسی کے لائق نہ ہو بے شک تو ہی بخشنے والا تو ہی عطا فرمانے والا ہے بخش دینے والا عطا فرمانے والا ہے تو اب یہاں پر سلیمان علا نبینہ علیہ السلاط السلام نے چونکہ یہ دعا کی تھی کہ جنات پر جو تسلط آپ کو حاصل ہوا تھا جو حکومت آپ کو حاصل ہوئی تھی ایسی کسی دوسرے کو نہ ملے یعنی کسی اور کو ایسا غلبہ حاصل نہ ہو جیسا آپ کو ملا ہے تو اللہ نے آپ کی اس دعا کو قبول کیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعلیٰ علیہ و وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ دعا یاد آئی تو اب اگر میں بالکل واضح طور پہ پکڑ کے تمہیں دکھا دیتا تو سلیمان علیہ السلاۃ وسلام نے جو دعا کی تھی وہ یاد آنے کی وجہ سے ان کا لحاظ کرنے کی وجہ سے میں نے اس کو چھوڑ دیا کہ اس کو باندھا نہیں ورنہ صبح تم نے بھی دیکھنا تھا فرد اللہ خاصی ان اللہ تبارک و نے اس کو دھتکارا ہوا لوٹا دیا یعنی وہ مجھ پر قدرت نہیں پا سکا میں اس پر قادر ہو گیا تو آپ علیہ السلاط اسلام کو سلیمان ع. علیہ السلاط اسلام سے بڑھ کر جنات کے اوپر تسلط حاصل تھا لیکن چونکہ سلیمان ع. علیہ السلاط اسلام اللہ کے نبی ہیں آپ کے بھائی ہیں تو دعا ان کی یہ تھی کہ کسی کو بھی ایسا غلبہ حاصل نہ ہو اس حکومت حاصل نہ ہو تو حضور علیہ اسلام نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے اس کو باندھا نہیں ورنہ آپ چاہتے تو اس کو ستون سے باندھ دیتے فرماتے وقال عليه السلام ان الشيطان تفلت البارحه ليقطع علي صلاتي فامكنني الله منه فاخذته فاردت ان اربطه الى ساريه من سوار المسجد حتى تنظروا اليه كلكم فذكرت دعوة اخي سليمان رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لواحد من بعدي انك انت الوهاب فرده الله خاصا وهذا باب واسع یہ جو کے جنات کے کچھ واقعات ذکر ہوئے قاضی اعظم کی فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ یہ وسیع باب بہت سارے واقعات اس کے اندر موجود ہیں لیکن یہاں پر انہوں نے کچھ ہی واقعات ذکر کیے ہیں ورنہ اور ذکر کرنا چاہیں تو بہت سارے اور بھی اس میں بیان کیے جا سکتے ہیں اگلی فصل قاضی ازمال کے رحمت اللہ علیہ نے جو ذکر کی ہے اس میں فقط کچھ نام ذکر کیے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے عظیم معجزات میں سے یہ بھی ہے کہ آپ علیہ وسلاۃ وسلم کے آنے سے پہلے ہی علماء اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے علماء نے اسی طرح بہت سارے مباحدین یعنی وہ لوگ دین فطرت پر تھے زمانہ فطرت کے اندر انہوں نے دین, دین توحید کو اختیار کیا ہوا تھا مواحدین تھے کسی بھی بت کو نہیں پوجا کرتے تھے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبریں دی ہوئی تھی پچھلی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود تھا یوں ہی مختلف جو پتھر تھے کتبے تھے ان پر بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی آپ کی آمد کا تذکرہ موجود تھا جنہیں پڑھ پڑھ کر کئی لوگ اسلام لے کر آئے تھے ان میں سے کچھ کے نام یہاں پر قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں چناتے فرماتے ہیں کہ فصل فی اخباری روحبانی والاحباری احباری و علماء اہلیل کتابی انصفتی و صفتی امتی ہی و من دلا نبوتی ہی و علامات رسالتی ما ترادفت بحل اخبار ان الرحبانی و احباری و علما کتابی مین صفتی ہی و صفتی امتی و اسم ہی و علاماتی ہی وذكر الخاتم الذي بين كتفيه وما وجد من ذلك في اشعار الموحدين المتقدمين یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے اپ کے دلائل میں سے اہل کتاب کے جو زہاد ہیں علماء ہیں یعنی عبادت گزار لوگ جو ان کے علماء ہیں وہ ان کی طرف سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صفت یعنی حضور علیہ السلاۃ اسلام کیسے ہوں گے اس کو مسلسل بیان کیا گیا ہے یعنی مسلسل ان کے علماء اس بات کو بیان کرتے ہوئے آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صفات کیسے ہوں گی حلیہ مبارکہ آدت مبارکہ اخلاق مبارک کیسے ہوں گے یا آپ علیہ السلاط اسلام کی ولادت سے پہلے یہ لوگ بیان کرتے ہوئے اسی طرح آپ کی امت کی کیا صفت ہوگی امت کیسی ہوگی اس بات کو بھی اہل کتاب کی کتابوں کے اندر بیان کیا گیا ہے فی کہ اس امت کی جو مثال ہے وہ اور انجیل کے اندر بھی موجود ہے اور فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلاط اسلام کا نام بھی ان کی کتابوں کے اندر موجود ہے اور یوں ہی یہ علماء ان کے اہل کتاب جو تھے آپ علیہ السلاط اسلام کی آمد کی علامتیں بھی ذکر کرتے تھے کہ کب حضور علیہ السلاط اسلام تشریف لے آنا ہے اور اس مہر کا مہر نبوت کا جو حضور عصلاط اسلام کے دونوں کندھوں کے درمیان تھی اس کا بھی یہ تذکرہ کیا کرتے تھے باقاعدہ ایک یہود کا عالم جو تجارت کے لیے مکہ مکرمہ پہنچا ہوا تھا تو اس نے وہ رات وہاں پہ گزاری جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اس نے صبح جو ہے لوگوں سے کہا کہ معلوم کرو کہ تمہارے یہاں کسی بچے کی ولادت ہوئی ہے تو اطلاع نہیں تھی کہ کسی بچے کی ولادت ہوئی تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں بولے نہیں معلوم کرو کیونکہ آج کے دن وہ ستارہ ٹوٹا ہے کہ جو کسی نبی کی ولادت کے وقت ٹوٹتا ہے تو جب معلوم کیا گیا تو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبد المطلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی تو اس نے کہا کہ چلو ہم ان کو چل کے دیکھیں جب گئے وہاں پر جا کے دیکھا تو کہا کہ مجھے ان کی پیٹ دکھاؤ تو حضر السلط اسلام کی پیٹ مبارک دیکھی تو دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت بنی ہوئی تھے تو وہ گش کھا کے گر پڑا بے ہوش ہو گیا اور کھڑے ہو کر بڑے افسوس کا اظہار کرنے لگا کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے چلی گئی کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے حضرت ابراہیم علیہ وسلاط اسلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلاۃ اسلام کے اولاد میں سے تھے جبکہ حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلاۃ والسلام کے بیٹے تھے یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلامۃ اسلام کے بھائی کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے تو اس لیے نبوت جو چلتی ہوئی آ رہی تھی اکثر وہ بنی اسرائیل کے اندر چلتی ہوئی آ رہی تھی اب نبی آخر زماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت بنی اسماعیل میں ہوئی تو وہ افسوس کا اظہار کرنے لگا کہ نبوت جو ہے وہ بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف چڑھی گئی تو یوں یہ تمام چیزیں بیان کرتے ہوئے آئے تھے اسی طرح مباہدین جو تھے وہ لوگ جن کا آگے بیان بھی کر رہے ہیں زید بن امر بن نفیل ورقہ بن نوفل وغیرہ یہ وہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ول وسلم کے ولادت سے پہلے یا آپ علیہ السلاۃ اسلام کے نبوت سے پہلے اظہار رسالت سے پہلے ان لوگوں نے بت پرستی سے براعت کا اظہار کیا ہوا تھا اس وقت ان تک کوئی نبوت کا پیغام نہیں پہنچا تھا لیکن اس کے باوجود یہ بتوں کی عبادت سے بیزار تھے یہ تسلیم نہیں کرتے تھے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے ان لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے آنے کی بشارت یہ دی ہے فرماتے ہیں نبوتی علاماتی رسالتی ما ترادفت بہل اخبار رحبانی و احباری و علما اہل الکتابی من صفتی و صفتی امتی و اسم ہی و علاماتی ہی و ذکر واما أشعار جیسے اشعارمواحدینا کے اشعار ہیں کہ جس میں اس نے اس بات کی تمنا کی تھی کہ کاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرتا تو میں ان پر ایمان لاتا اور ان کے چچا کا بیٹا ہوتا یعنی ان کا مددگار ہوتا اور پھر اس نے طبعا جو تھا یہ شمیر یمن کا بادشاہ تھا اس نے باقاعدہ وہاں پر اپنی قوم کے لوگوں کو بسایا بالخصوص یہود نے جو تمنا کی تھی کہ ہمیں مدینہ منورہ کے اندر بسا دیا جائے جب اس کا قافلہ مدینہ منورہ کے پاس پہنچا تھا تو اول تو اس کی جنگ ہوئی تھی وہاں پر انصار سے یعنی اوس حضرت جن کو انصار کہا جاتا ہے بعد میں ان سے جنگ ہوئی تھی لیکن کسی صورت ہی جیت نہیں پایا تھا تو ان سے صلح کی تھی تو اس وقت یہود کے علماء نے کہا تھا کہ تم کبھی بھی اس شہر کو فتح نہیں کر سکتے مدینہ منورہ کو کبھی بھی فتح نہیں کر سکتے اس لیے کہ یہاں پر نبی آخر و زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لے کر آنا ہے پھر اس کو دعوت دی گئی تھی تو اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا تھا اور اس نے وہاں پر لوگوں کو بسایا تھا اور باقاعدہ اس نے خط دیا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام اور وہ پیغام جن لوگوں کو دیا تھا ان سے چلتا چلتا یہ حضور علیہ کے زمانے تک پہنچا تھا اور کہا جاتا ہے کہ حضرت ابو ابواری رضی اللہ تعالی کے پاس وہ پیغام موجود تھا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اوٹنی اسی مقام پر آ کے بیٹھی تھی جہاں حضرت ابو ابواری رضی اللہ عنہ کا گھر مبارک تھا من یہ قعب بن یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ابو اجداد میں تھے مسلمان تھے مومن تھے انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آمد کی خبریں دی تھیں ابو سفیان بن مجاشعن وقص بن ساعدہ یہ حضور علیہ الصلوۃ کا زمانہ انہوں نے پایا اور باقاعدہ ان کے جنت میں ہونے کی بشارت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وما ذکر عن سیف بن ذی یزن و غیرهم سیف بن ذی یزن اس کے بڑے تفصیل کے ساتھ واقعے کو ملاقاری رحمۃ اللہ تعالی نے شروع الفا کے اندر ذکر کیا ہے کہ کس طرح یہ حضرت سیدنا عبد المطلیب رضی اللہ تعالی انہوں کے پاس آئے اور آ کے پورے کے پورے معاملات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے والے تھے یہ حضرت عبد اللہ کے سامنے بیان کیے تھے تو یہ انہوں نے بھی حضرت اسلام کے آنے کی خبر دی تھی مین امر ابن فیرین وارقۃ ابن الفلین و اصلان علما یہودا و شامول علی محمود صاحب مین صفتی و خبری ہی وما ألفيا في من ذلك في التورات والإنجيل مما قد جمعه العلماء وبينه ونقله عنهما ثقات من أسلم منهم مثل ابن سلام وبني سعيا وابن يامين ومخيرق وكعب وأشباههم ممن أسلم من علماء يهود یعنی یہ بیان فرمی ازمال کی رحمت اللہ ہی تلالے کہ توریت اور انجیل کے اندر حضور اللہ کی خبریں بیان کی گئی جنہیں اس امت کے علماء نے جمع کیا توریت اور انجیل میں سے جمع کیا اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا اور یہ باتیں طوریت اور انجیل والی جو علماء یہود جو صحابہ اکرام علیہ مردوان بنے یا تابعین بنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے آپ علیہ السلاط اسلام کے زمانے میں ہی آپ کے ہاتھ پر ایمان لے آئے تو وہ بن گئے صحابہ کرام علی مردوان جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ یہ ایمان لے کر آ رسول اسلام پر بنی سایہ یہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئے یعنی یہ سایہ یہ چچا زاد بھائی تھے آپس میں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم کے بارے میں سنا تھا اور خیبر کے دن یہ تمام اللہ الصلاط اسلام پر ایمان لے کر آ تھے تو انہوں نے بھی حضرال اسلام کی خبریں بیان کیں ابن یامین محرک قابل احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ قابل احبار یہ تابعی ہیں یہ صحابی نہیں ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ اسلام لے کر آئے تھے اور کئی علماء یہود جو اسلام لے کر آ مومن ہو گئے انہوں نے بھی ان باتوں کو بیان کیا کہ تورے تو انجیل کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم کی کیا کیا صفات بیان کی گئی ہیں بحیرہ و نستورل و صاحب بسرا و دغاتر و عسقف شامی و جارودی و سلمانہ و تمیم واساقف و نجاشی و نصورا ام الحبشتی و اصاق نجران و ممن اسلم من علماء کہ جو علماء نصورا میں سے یعنی عیسائیوں میں سے ایمان لے کر آئے انہوں نے بھی جن کے نام ذکر کیے یہ تمام کے تمام علماء نصارہ میں سے تھے عیسائیوں میں سے بڑے بڑے علماء تھے یا بڑے بڑے نامور تھے ان لوگوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صفات کو بیان کیا کہ ان مقدس کے اندر حضر علیہ السلاۃ کی یہ صفات ذکر کی گئی اور کمال یہ ہے آگے کاضی کی رحمتہ اللہ تعالی مزید ذکر کر رہے ہیں کہ ان یہودیوں نے عیسائیوں نے ہر طرح کی تحریف انجیل اور تورت کے اندر کی اور بالخصوص نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو چھپانے کی تو پوری پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے آپ علی اسلام کی صفات کو چھپا دیں لیکن تمام تر کوششوں کے باوجود بہت ساری آیات انجیل مقدس کی یا توت مقدس کی یہ وہ باقی رہ گئیں کہ جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو بیان کیا گیا ہے وہ آج بھی موجود ہیں تو اس پر پھر علما اہل سنت نے بالخصوص کتابیں لکھیں اور اس بارے میں بیان کیا کہ کتب سابقہ کتب متقدمہ جو پہلے کتابیں گزر چکی ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بشارت ہے کہ ان کتابوں کے اندر کہاں کہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آنے کا ذکر کیا گیا ہے یہ علماء اہل سنت کی لکھی ہوئی کتابوں کے اندر باتیں موجود ہیں قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس بات کو بیان فرمایا کہ, كما يعرفون کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی جانتے ہیں جیسا کہ اپنے بچوں کو جانتے ہیں اپنے بچوں کو جانتے ہیں ایسے ہی حضر الیہ اسلام کو جانتے ہیں یعنی بندہ جب اپنے بچے کو دیکھتا ہے تو اس سے فوراً پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ میرا بچہ ہے میرا بیٹا ہے میری بیٹی ہے اس بارے میں اس کو کسی سے پوچھ گچھ کی حاجت نہیں پڑتی کہ یہ میرا بیٹا تو نہیں ہے دیکھے گا تو فورن پہچان جائے گا کہ یہ میرا بیٹا ہے تو اسی طرح حضور علیہ السلط اسلام کی جو صفات طور تو, تو انجیل کے اندر بیان کی گئی ہیں وہ اتنی واضح اتنی واضح, اتنی واضح ہیں کہ علماء یہود نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو فورن پہچان گئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے بلکہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی فرمایا کہ ہم اپنے بچوں سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں کیونکہ ہمیں اپنے بچوں کے بارے میں کوئی قطر علم نہیں ہے اگرچہ کے اصول کے مطابق وہ ہمارے ہی بچے ہیں لیکن کوئی قطر علم نہیں ہے کہ یہ ہمارے ہی بچے ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو بشارتیں ہیں وہ تو قطعی ہیں یقینی ہے لہذا ہم اپنی اولاد سے بھی زیادہ حضور علیہ اصلاح اسلام کو جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں وہ قدیف کا ہرپلو و صاحب روما علیمن سورا و صاحب و والشيخ صاحبه وابن سوريا وابن أغتب وأخوه وكعب بن أسد وزبير بن باطية وغيرهم من علماء اليهود ممن حمله الحسد والنفاسة على البقاء على الشقاوة والأخبار في هذا كثيرة لا تنحصروا وقد قرأ أسماء يهود والنصار بما ذكر أنه في كتبهم من صفته وصفة أصحابه واحتج عليهم بمن توت عليهم من ذلك صحفهم وذمهم بتحريف ذلك وكتمانه وليهم ألسنتهم ببيان أمره ودعوتهم إلى المباهلة على الكاذب فما منهم إلا من نفر عن معارضته وإبداء ما ألزمهم من كتبهم إظهاره يعني آگی کا رحمت اللہ تعالیٰ کے اندر ذکر کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہود و نصارہ کے کانوں کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا بار بار, بار بار ان کو وہ باتیں ذکر کی کہ جو خود ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کو جو ان کی کتابوں کے اندر ذکر کیا گیا آپ علیہ السلط والسلام نے ان کے سامنے بیان کیا اسی طرح آپ علیہ وسلاۃسلام کے صحابہ کا تذکرہ جو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا اس کو ان کے سامنے ذکر کیا اور ان لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب قرآن فرقان حمید میں ان کے اوپر باقاعدہ مذمت کی گئی ان کو ڈانٹا گیا ڈپٹا گیا کہ تم لوگ اپنی کتابوں کے اندر کیا پڑھتے ہو اور بیان کیا کرتے آپ علیہ السلاط کی آمد سے پہلے یہ لوگ آپ الحصلاط اسلام کے آنے کی خبر دیا کرتے تھے آنے کی خبر دیا کرتے تھے لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آئے تو یہ بالکل مکر گئے بالکل ابن اختب اور ان کے بھائی کا یہ ہوئی بن اختب بن اختب اور اس کے بھائی یاسر بن اختب یہ علماء یہود میں سے تھے اور حضرت سیدتنا صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا اوم ان کا یہ وارد تھا بن اختب باقاعدہ گفتگو ہوئی دونوں بھائیوں کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بھائی دیکھ کر آیا تو دوسرے نے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہیں تو کہا ہاں وہی ہیں یہ وہی ہیں یعنی وہی نبی ہیں جن کا تسکرہ ہماری کتابوں کے اندر ہے ہاں یہ وہی ہیں لیکن دونوں کو ایمان لانے کی توفیق نہیں ہوئی سعادت نہیں ملی اور ایک جنگ کے اندر جو ہے خیبر کے جنگ کے دوران یہ دونوں کے دونوں قتل ہوئے ہیں ان کو بار بار اس کے اوپر توبیخ کی گئی کہ تمہاری کتابوں کے اندر کیا ہے اور تمہارا انداز کیا ہے اور ان کو مباہلے کی دعوت دی گئی کہ آؤ اگر تم لوگ اپنے آپ کو سچا کہتے ہو تو ہم اپنے اپنے آپ کو لے کر آتے ہیں اپنی عورتوں کو لے کر آتے ہیں اپنے بچوں کو لے کر آتے ہیں تم اپنے بچوں کو تم اپنی, اپنی عورتوں کو خود کو لے کر آؤ مباہلا کرتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ جو ہم میں سے جھوٹا وہ تباہ و برباد ہو جائے لیکن ان میں سے کسی کو اس بات کی ضرورت نہیں ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مباہلا کریں حالانکہ لڑ رہے ہیں مال خرچ کر رہے ہیں جد و کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر کریں ہر طرح کی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود کسی کو متنفر کر نہیں پا رہے ہیں لوگوں کو روک رہے ہیں تو بہتر یہ نہیں تھا کہ جب حضور علیہ اصلاط ان کو چیلنج کر رہے ہیں کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں تم انکار کر رہے ہو تو کتاب سامنے لے آؤ کتاب تو اتنا لڑنے جھگڑنے سے اتنی جو ہے وہ کرنے سے بہتری نہیں کہ باتوں کو دکھا دیتے اپنی کتابوں کے اندر دیکھو کوئی بات حضرال السلاط اسلام کی موجود نہیں ہے لیکن ان کو ضرورت ہی نہیں ہوئی اس بات کو بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ جو حضرت اسلام بیان کر رہے تھے وہ ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا اسی طرح ان کے اوپر جب قرآن میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کل ہادی ظفر کہ ہم نے یہود کے اوپر جو ہے وہ ہر ناخون والا جانور یہ حرام کر دیا اسی طرح بعض اور آیتیں نازل ہوئی کہ یہ یہ چیزیں ہم نے ان کے اوپر حرام کر دی تو اس پر یہ لوگ آئے کہ نہیں نہیں یہ ہمارے پر تھوڑی حرام ہوئی ہے یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر حرام تھی انہی کی جو شریعت تھی اس میں سے یہ چیزیں حرام ہوتی ہوئی آرنی ہے تو قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی کل تعامی کان حل اللی بنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل وعلا نفسی من قبلی ان ان تم سعودی <سوارتن> یہ جو تم کہہ رہے ہو ابراہیم علیہ السلاط اسلام کی شریعت کے اندر حرام تھی تو ایسا نہیں بلکہ بنی اسرائیل پر خود یہ پہلے چیزیں حلال تھیں سوائے ان چیزوں کے جن کو یاقوب علیہ السلام نے اپنے اوپر تو کے نازل ہونے سے پہلے حرام کر لیا تھا اگر تم سچے ہو کہ ابراہیم علیہ السلاۃ اسلام کی شریعت کے اندر یہ چیزیں حرام تھی تمہارے پر حرام نہیں ہوئیں تو ریت لیاؤ تو ریت لیاؤ فتلوہ اور اس کو پڑھو ان تم سوادگین اگر تم سچے ہو لیکن کسی کو ضرورت ہی نہیں ہوئی لے کر اس لیے کہ جو حضرت السلام فرما رہے تھے وہ سچ اور حق تھا فرماتے ہیں اموالی و تقریب دیٹالی وُل ان کن به سعودی مصل و شاف ابن قلعبن و شقین و صتیحین و سواد ابن قاربن و غنافرین و افع نجرانہ و جزلبنی جزل الکندی و ابنی خرصۃدوسیعی و سعدہ بنتی بن ط نعمانی و ملان ادو کثرت اس کے علاوہ خود عرب کے جو نجومی کوہان وغیرہ تھے جن کے یہ نام ذکر کیے ہیں انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی خبریں یہ بیان کی ہوئی تھیں اور مزید آگے فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم جس وقت تشریف لے کر آئے تو خود بتوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دی یعنی ان کے اندر سے آوازیں آئیں کہ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں اسی طرح کئی لوگوں نے جنات کی غیب سے آوازیں سنی جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی آنے کی خبر بیان کی گئی یوں ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے جہلیت کا تذکرہ کرتے ہیں کہ میں بت خانے میں سویا ہوا تھا تو ایک شخص جو ہے وہ زبہ لے کر آیا جو بتوں کے سامنے یہ لوگ ذبا کرتے ہیں تو جب اس کو ذبح کیا اس بچڑے کو تو اس نے چیخ کر کہا اور اس میں سے یہ آواز آئی کہ امر نجیشن الا کو یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس بات کی دعوت دے رہے تھے اس کے بارے میں فرمایا کہ آپ علیہ حصلاۃ اسلام ایک فصیح شخص ہیں اور ایک ایسا معاملہ بیان کرتے ہیں کہ جس پر عمل کرنے والا کامیاب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو اس بچڑے میں سے اس چیز کی آواز آئی اسی طرح کچھ تصویریں بنی ہوئی تھی تو ان تصویروں کے اندر سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کی یہ آوازیں لوگوں نے سماعت کی مزید فرماتے ہیں کہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی یہ پتھروں پر اور قبروں کے اوپر لکھی ہوئی تھی اور پرانے خط کے اندر لکھی ہوئی تھی قاضی اعظم کی رحمتہ اللہ تعالیٰ ان تمام کو ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ ما اکثر ہو مشہور کہ ان میں سے اکثر جو ہیں وہ مشہور ہیں معلوم ان مذکور اور یہ کتابوں کے اندر ذکر کیے گئے ہیں اہل علم کو پڑھنے والوں کو اس بارے میں علم ہے تو یہاں پر ہیں واقعات کو رحمت اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا فرماتے الامرا اللہ السنت السنامتی حلول وقتی رسالتی ون حوات و مین ذبا نصبی و اجواف سی من اسم نبی صلی الله علیہ وسلم و شہادت لہوب الرسالتی مقتوبن بالحجارتی القبوری بالخت القدیمی ماں اکثر مشہور و اسلام بالکا معلوم مذکور اگلا باب یہ بڑا خوبصورت باب ہے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بالخصوص بوقت با ولادت جو معجزات ظاہر ہوئے اور آپ کے بچپن میں جو باتیں ظاہر ہوئیں وہ اور آپ علیہ کے وسال ظاہری کے وقت جو باتیں ظاہر ہوئیں ان کو قاضی آزمان کی رحمت اللہ تعالی اختصار کے ساتھ ذکر کر رہے فرماتے ہیں فصل فی ال عند ہی صلی اللہ علیہ وسلم و وما حقت کا ومن مولی من العجائب یعنی یہ جو فصل ہے ہماری یہ ان نشانیوں کے بارے میں ان معجزات کے بارے میں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت ظاہر ہوئے اور جو آپ کی والدہ اور آپ کی ولادت کے وقت جو خواتین بالخصوص موجود تھیں انہوں نے تعجب خیز باتیں ذکر کی ہیں وہ ہماری اس فصل کے اندر بیان ہوں گی سب سے پہلی بات ذکر کرتے ہیں وَقَوْنُهُ رَافِعًا رَأسَهُ عِندَمَا وَدَعَتْهُ بِبَصْرِهِ إِلَى یعنی حضور حضورۃ اسلام پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی آپ کا سرے انور جو ہے وہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا اور آپ کی آنکھیں آسمان کی طرف لگی ہوئی تھی اور بعض میں ہے کہ آپ کا سر مبارک یہ سجدے میں جھکا ہوا تھا وما من خرج معه عند اسی طرح آپ کی والدہ نے نور دیکھا کہ جو آپ علیہ کی ولادت کے وقت ظاہر ہوا تھا جس میں انہوں نے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا تھا اور فرماتے ہیں کہ وہاں پر عثمان بن العاص کی والدہ موجود تھیں یہ فرماتی ہیں ان کا نام بھی فاطمہ تھا یہ فرماتی ہیں کہ آسمان کے ستارے قریب آ گئے ملاکاری رشمت اللہ تلا نے فرمایا کہ یہ جو قریب آنا تھا تبرکم بھی حضور علیہ سے تبرک لینے کے لیے برکت لینے کے لیے قریب آئے تھے بعض اللہ نے علیہ آل حضرت امام اہل سنت رشمۃ اللہ تعالی کا یہ جو شعر ہے فرمائے کہ اسی طرف اشارہ ہے کہ صبح و تیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا کہ تیبہ میں صبح ہوئی اگرچہ کہ ولادت حضرات اسلام کی مکہ مکرمہ میں ہوئی ہے لیکن چونکہ وقت بالکل قریب ہے تو اس وقت صبح تیبہ میں بھی ہوئی ہوگی بٹتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا یعنی اس کا ویسے تو اور بھی تشریحات کی گئی ہیں ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ ولادت کے وقت یہ ستارے جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے برکت لینے کے لیے قریب آ گئے تھے اور یہ فرماتی ہیں کہ حضور ال کی ولادت کے وقت نور ایسا ظاہر ہوا کہ حتہ ماں تنظر نور کہ انہوں نے صرف نور ہی نور دیکھا اور کچھ بھی نہیں دیکھا فرماتے ہیں قاضی آز مال رحمت اللہ اللہ اسی طرح حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کی والدہ شفا رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہیں کہ جب حضور علیہ السلط اسلام کی ولادت ہوئی تو آپ علیہ السلط اسلام میرے ہاتھ میں تھے آپ علیہ السلط اسلام نے آواز بلند کی یعنی بیاس لگتی ہے بچے کو تو آواز جو بلند کرتے ہیں آواز بلند کی اب تو یہ کہتی ہے کہ قائلا میں نے ایک کہنے والے کو سنا یا کو جو یوں کہہ رہا تھا رہیم کم اللہ کی آپ پر رحمت ہو ملاقاری رحمۃ اللہ ہی فرماتے ہیں وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ السلاۃ اسلام نے پیدا ہوئے تو آواز بلند ہوئی تو اس میں الحمدللہ کی آواز تھی کہ حضور علیہسلاسلام کو چینک آئی آپ نے الحمد للہ کہا تو غیر سے آپ کو رحمت اللہ کہا گیا کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہو اور فرماتی ہیں کہ وہ ابا علی ما بین المشرقی وال مغربی حت نظر تو روم کے حضرت شفا فرماتی ہیں کہ میرے لیے مشرق اور مغریب کے درمیان نور ہی نور ہو گیا حت کہ میں نے روم کے جو محلات تھے اس کو دیکھ لیا سبحان اللہ وقول الشفاء ام عبد الرحمن ابن عوفن لما سقط عليه السلام على يدي واستحل سمعت قائلا يقول رحمك الله واضاء لي ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت الى قصور الروم اگے کا یہ ازمال کی رحمت اللہ تعالی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جو شوہر تھے ان دونوں کا واقعہ ذکر کرتے ہیں اور اشارے کرتے جاتے ہیں کہ کس طرح ان دونوں کو برکتیں حاصل ہوئیں کہ ان کی بکریاں جن میں دودھ نہیں تھا آپ علیہ السلاط والسلام کو لے کر جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ آئیں تو بکریوں کے جو تھن تھے وہ دودھ سے بھرے ہوئے رہا کرتے تھے اور یوں ہی وہ اونٹنی کہ جس پر یہ لوگ سوار ہو کر آئے تھے بالکل لاگر تھی لیکن جب حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضر السلاط کو لے کر آ رہی تھیں تو اس اوٹنی کے اندر خوب دودھ بھرا ہوا تھا اور حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی یہ اور ان کے شور کہتے ہیں کہ وہ رات ہم نے خوب آرام کے ساتھ گزاری جس رات ہم نے حضر علی السلط اسلام کو حاصل کیا اور ان کے جو شوہر تھے حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالی عنہا کے ہارست نام تھا ان کا یہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت حلیمہ سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ کیا سعادت مند بچہ لے کر آئی ہو کیا سعادت مند بچہ لے کر آئی ہو جس کے اندر برکتیں ہی برکتیں ہیں کہ اٹھنے میں کچھ بھی نہیں تھا اور اللہ تبارک واتر نے کیسا اس کو دودھ فرمایا اور کیسی سکون کی آج ہمیں نیند آئی ہے اسی طرح حضور ارسلاۃ اسلام کی آمد کے ساتھ ہی جہاں پر ان کی بکریاں چڑھنے کے لیے جایا کرتی تھیں وہاں گھاس خوب اگاتی تھی اور ان کو خوب چارہ ملا کرتا تھا یوں ہی حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور علیہ کے تیزی سے جوان ہونے اور آپ علیہ السلاط والسلام کی بہترین نشو نما کے حوالے سے باتیں ذکر کی ہیں انشاءاللہ تبارک وطالیہ اپنے اگلے سبق کے اندر اگلے درس کے اندر ان تمام باتوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کریں گے اور کئی واقعات بہت خوبصورت واقعات تازیہ ازمار کی رسمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضور علیہ السلاۃ اسلام کی بالخصوص ولادت کے وقت اور آپ کے بچپن کے کئی واقعات ذکر کیے ہیں انشاءاللہ اس کو اگلے سلسلے کے اندر ذکر کریں گے تبارک و ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات عطا فرمائے دین دنیا آخر تمام میں آپ علیہ و اسلام کی مدد ہمیں نصیب فرمائے آمین بجاہین نبی امین صلی اللہ تعالی علیہ و وسلم